بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قومی ان قَوْمَكَ کمی قَبْلِ عیت يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عری ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے قال لو بھیر کم الاجل اجل جم تم تالم اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں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 کاش تمہیں اس کا علم ہو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا ان کل جاؤں جالو اصابیاحم فی ادنی جالو اص بیاحم فی ادنی ادہوم اثرو سکھ با اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تنہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا تم میں جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا استغفروا ربكم كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے کی دعوت دی پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے کے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے ترہ ترہ سے تمہیں بنایا ہے المتا الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا مو الشَّمْسَ سِرَاجًا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر طہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراخ بنایا من الارض نباتا ثم اخراجا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا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 رو مین بول لوہ نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یہوس اور یاوق اور نصر کو انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے خم اوفل جدو رہ جدوڑی فورو اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں چھونک دیے گئے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا وہ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دنيا ان انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا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 اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر